من حمزه ونفخه ونفسه بسم الرحمن فعلوا ما به خیر الحم لم مستقیم ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ رب عزت نے ہم پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے اور اگر ہم وہ ذمہ داری نبھانے میں اور انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں اللہ رب رزت نے اس کے بدلے ہم سے چار وعدے فرمائے ہیں یعنی یہ ایک ذمہ داری تم سمجھ لو اور صحیح طور سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ ہم اس کے بدلے چار نعمتیں عطا فرمائیں گے ذمہ داری کیا ہے ول فعلو مایو ادو نبی کہ صرف وہ کام کرتے رہو جس کام کی تمہیں نصیحت کی جاتی ماں کمر رسول و فقو ہو بمانح کمعین یعنی جو کچھ میرا رسول تمہیں دے جس چیز کی تمہیں نصیحت کرے اسے تم اپنا لو اور جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ بس یہ ایک ذمہ داری ہے جب بھی دیکھو رسول کی طرف دیکھو اور جب بھی سنو رسول کی بات سنو جب بھی عملی جامہ پہناؤ تو رسول کے فرمان اور آپ کی سنت اور آپ کے ارشاد گرامی کو پہناؤ اس کے سوا کسی اور طرف نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ جھانکنے کی نہ کہیں جانے کی دنیا میں درختیں بہت ہوں گی نظریات بہت ہوں گے اور دعوت دینے والے بھی بہت ہوں گے ثقافتیں اور تہذیبیں بہت ہوں گی اگر تم اس ذمہ داری پر پورے وسوخ کے ساتھ قائم ہو جاؤ کہ صرف رسول کی نصیحت کو سننا ہے اسی کو ماننا ہے اسی کو اپنانا ہے حالات کچھ بھی ہوں زمانے کے ظروف کچھ بھی ہوں اس کے سوا نہ کہیں جھانکنا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کو سننا ہے غال عقیم بجہ کل دین اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لینا ہے اور دین ہی کو اپنانا ہے بس یہ ایک ذمہ داری ہے اس کے چار نتیجے ہیں چار نعمتیں اس کے بدلے اللہ پاک نے عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں لکان خیر اللہ نمبر ایک ہر قسم کی خیر تمہیں عطا فرما دیں گے اور اس کے برعکس ہر قسم کے شر سے نقصان سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے جہاں خیر خیر مطلق ہے خواب و دنیا کی خیر ہو یا مرنے کے بعد قبر کی خیر ہو یا پھر کل جب قیامت قائم ہوگی روز حشر کی خیر ہو خیر مطلق کا وعدہ ہے ہر قسم کی خیر تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے خیر عظیم اللہ رب العزت جس چیز کو خیر فرماتا ہے وہ کتنی بڑی خیر ہوگی ہمارے تصورات سے بڑھ کر یہ ایک وعدہ ہے دوسرا وعدہ یہ ہے بحشد تصویح تھا اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دیں گے تو ہاتھ عطا فرمائیں گے نصرت اور غلبہ عطا فرما دیں گے تم سے دشمن کا ہر قسم کا روح نکال دیں گے تمہیں طاقتور کر دیں گے اور فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ وہی کام انجام دیتے رہو جو تمہیں میرا رسول دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر قائم رہو پوری مضبوطی اور پختگی کے ساتھ یہ غلبہ اور نصرت ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے تمہارے قدموں کو سبات ادا فرمانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ایک عظیم فائدہ خالق کائنات کی طرف سے اور تیسری نعمت یہ ہے وعید اللہ تین منظیم اپنی طرف سے ہم اجر عظیم اور صواب کثیر بھی عطا فرمائیں گے اور چوتھی نعمت یہ ہے بلاحدین سرات المستقیم سراۃ مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدمی ادا فرما دیں گے چار قدیم و شان انعام ہیں احسان ہیں ابار عزت کی طرف سے ان کے مقابلے میں ذمہ داری صرف ایک ہی عائد کی گئی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہو اور آپ کی سچی محبت ہو جو صرف اسی حقیقت پر منتج اور قائم ہو کہ بس رسول کا کہنا ماننا ہے اور آپ ہی کی فرم برداری کرنی ہے آج اس فرمان پر عمل کرنا ہم سب کی ضرورت ہے کیونکہ ایک عظیم وعدہ اس فرمان کے اندر موجود ہے واشدہ تصویر تھا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمے آج ہمیں دشمن کی گیدڑ بمکیوں کا سامنا ہے کھوکھلی دھمکیوں کا سامنا ہے हो سکتا ہے یہ قوم جنگ میں جھونک دی جائے ہر جنگ کی تیاریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک مادی تیاری ظاہری اسباب اختیار کرنے کی دوسری مانوی اور روحانی تیاری اور مسلمان جو جنگ جیتے ہیں وہ مادی تیاری سے زیادہ مانوی دینی اور روحانی تیاری سے جیتے ہیں اور اللہ رب نے یہاں ثابت قدمی عطا فرمانے کے لیے رسول کی غلامی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ان کے سچے غلام بن جاؤ اور سچا تعلق ان کے ساتھ جوڑ لو یہ فتح کی اساس ہے اور غلبے کی سب سے قوی بنیاد ہے اور ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا امر ہے جو آپ کی نصیحت ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کے تعلق سے ہے آپ کی پہلی دعوت اور آپ کے مشن کا آغاز الحلہ کہ اس بات کا اقرار و اعتراف کر لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں بہت سی درگاہیں اور بہت سے آستان مگر وہ سب جھوٹے ہیں سچا اور حق معبود صرف اللہ رب العزت ہے جس کا صحیح معنی میں اقرار و اعتراف کر لو اور اس کا صلاح کیا ہے تف لحو تم فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب قرار پا جاؤ گے یہ آپ کی پہلی دعوت ہے اور آپ کے مشن کا نقطۂ آغاز ہے اور اس مشن کی آبیاری کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارت ہے تمہاری فلاح جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر قائم اللہ رب العزت کی توحید جو آیت استخلاف ہے جس میں تمکین فی الض کے وائدے ہیں اس میں بھی یا بدون نہیں غلش کون ابھی شہید ہم زمین کا غلبہ کب دیں گے اور زمین کی طاقت کب عیدا فرمائیں گے جب یہ بندے میری عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں وہ توحید خالص جو ہے یہ اس تمکین نصرت اور غلبے کی اثاث یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ ہے بلا جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے صرف اسی کو اختیار کر لیں اپنا لے تو بہت سے وعدوں کے ساتھ ساتھ وہ اشدا تصویر تمہیں ایک ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کہ تمہارے مقابلے میں ہر محاذ پر دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے غلبہ سبا اور سباد تمہارا ہی مقدر بنے اور تمہیں ہی عطا کیا جائے گا ہاں اگر کبھی غلبہ اور فواد کے تقاضے پورے نہ ہو تو اس میں ضرور تمہاری طرف سے کوئی کمی ہے اور اگر کمی نہ ہو اللہ تعالیٰ کا امتحان اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ بندوں کا خون میری راہ میں گرے اور بہے اور یہ خون جو ہے یہ شہادتیں جو ہیں یہ نصرت کی نوید ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے ایک بندے کی سب سے قیمتی شہر اس کی جان ہے جب وہ جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہے اور خون کا نگرانہ بھی پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ فطر و نصرت اور غلبہ اور مغانے میں کثیر و فرما دیتا ہے لیکن ضروری ہے ان بنیادی امور کو سمجھا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور آپ کے دین کو ہمیشہ ہر شے پر ترجیح دی جائے اور آپ کے مشن کی آبیاری کی جائے جو کہ نشر توحید اور غلبۂ توحید اگر یہ قوم اسلام قبول کرنے کے باوجود اعتقادی اعتبار سے سرخ کا شکار ہو جائے اور کمزوری اس محلال کا شکار ہو جائے پھر وہ قوم دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کے فائدے ہیں وہ تو توحید خالص اور اتباع خالص پر قائم اللہ رب العزت ساحلی وسائل کا محتاج نہیں ہے صحیح بخاری ب نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے لن یغلب من قلة اذا صبر صدر مسلمانوں کی تعداد صرف بارہ ہزار ہو صرف بارہ ہزار تو پوری دنیا بھی انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی پوری دنیا بھی ان کا نقصان نہیں کر سکے گی اور ان پر غربہ نہیں پا سکے گا ہاں دو شرائط ادا صابر صادق ہو ایک یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہوں دوسرے سچے ہیں یہ دو شرائط ہیں صبر صبر و عظیمت یہ ایک عظیم ہے جو کہ امبیاؤ صدیفین اور صالحین کا زیور صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر الطاعت اللہ کے رسول کی باتوں اور فرامین کو قبول کر کے صبر کرنا حج صبر کا نام ہے نماز روزہ وزو زکوت یہ سارے امور صبر کا نام دوسری قسم صبر ان ماسی جن چیزوں اللہ اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بات آ جانا پہلو تہ ہی برتنا یہ بھی ایک صبر ہے زنا کو چھوڑنا یہ صبر قصبے حلال کو چھوڑنا صبر ہے تمام معاشی ان سے کنارہ کشی یہ صبر شمار ہوتی ہے اور تیسری قسم صبر اللہ اقدار اللہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ایک بندے کے بارے میں انہیں قبول کر کے صبر کرنا اس بیماری ہے دکھ درد ہیں سب تقدیر کے فیصلے ہیں نقصانات ہیں ان سب کو اللہ کا امر قرار دے کر ان پر صبر کرنا یہ صبر منحج یا صبر اگر یہ بارہ ہزار کی تعداد ان ساری صبر کی اقسام کے ساتھ صبر کا حق ادا کر دیں اور سادہ اور ساتھ ساتھ سچے ثابت ہو جائیں صدق کے منہج کو اپنا لیں اور قبول کر لیں صدق صرف گفتگو کی سچائی کا نام نہیں ہے جس کو صدقے مقال کہا جاتا ہے یا صد گفتار کہا جاتا ہے بلکہ سچائی اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ اس کی توحید کو جل و جان سے قبول کر لے اور اس کی توحید کا سچا خادم بن جائے اس کے ساتھ سچا تعلق جوڑ دے ایسا تعلق کہ اس کی فرما برداری کرے اور ایسا تعلق کہ کبھی اس کی نافرمانی فرزد ہو جائے تو اسی کے آگے توبہ کرنے بیٹھ جائے یہ بھی صدق تعلق مل ہے اللہ افرح میں توبہت ہٹ اللہ کو زیادہ خوشی دی تبھی جو ہے وہ پہنچتی ہے جب بندے گناہ کر کے توبہ کریں گے یہ بھی سدھ کے تعلق مل ہے رسول کے ساتھ سچے ہو جائیں ایسی سچائی کہ آپ کی حقیقی اتباع پر تائم ہو یہ سچائی نہیں ہے کہ رسول سے عشق و محبت کے دعوے ہو اور پیروی کسی اور کی ہو رسول پر جان قربان کرنے کا عزم ہو پیروی کسی اور کی ہو یہ سچائی نہیں ہے سد تعلق میں رسول یہ ہے کہ آپ سے سچی محبت ہو جس محبت کی عملی تفسیر یہ ہے کہ آپ ہی کا کہا میں یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ تو آپ سے ہے نماز کا وقت آئے تو نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے باپ دادا پڑھتے ہیں جیسے ہمارا امام یا مفتی پڑھتا ہے یہ تو کوئی محبت نہیں جھوٹی محبت ہے یہ جو صدق ہے سچائی یہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے اور ایک عظیمت کی بات ہے چنانچہ یہ ایک بڑا عظیم پیدا ہے کہ میری امت کی تعداد اگر صرف بارہ ہزار ہو دشمن اپنے تمام تر وسائل کے باوجود اپنی طاقتوں کے باوجود ان پر غلبہ نہیں پا سکے غلبہ ہونے کے لیے مگر ان دو شرائط کے ساتھ ایک صبر کا منحج دوسرا صدق یعنی سچائی کا منحج سچی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ایک عملی دلیل جنگ خیبر کا واقعہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے لوٹے کفار سے ایک عہد کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے واپسی میں فتح خیبر کا پروگرام بنایا تو یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا ان کی بستی تھی مگر وہ قلعہ ختح نہیں ہو رہا تھا کافی صحابہ کو زخم لگے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان خیبر میں فرمایا رایت رجولن یوحب اللہ رسولہ میں یوحب اللہ رسول کل میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت یفتح یف تحل اور اللہ اس کے ہاتھوں خیبر فتح کرا دے گا ترتیب پر آپ غور کریں اللہ اور کے رسول کی محبت اور فتح خیبر یہ دونوں چیزیں لازم ملزم چنانچہ اگلے روز آپ نے خیبر کا جھنڈا امیر میں جناب علی بن نبی طالب رضیل عنہ کو عطا فرمائی اور ان کو جھنڈا دے کر روانہ کیا خیبر کی طرف اور نصیحت تھی خود نارس لکھ کہ اپنا رخ خیبر کی طرف کر لو اور بڑے وقار سے بڑے دھیمے انداز سے چلتے ہوئے آگے بڑھو اور ایک حدیث میں ولا تلتاف یمینا یہ سارا دائیں بائیں جھانکنا نہیں اور چلتے جانا بڑی آہستگی کے ساتھ وقار کے ساتھ اور یہ دین کی فتح اور دین کا نشر اسی دھیمے پر اور وقار پر قائم ہے اچھل کود کا نام نہیں ریلیاں اور جلوس اور جلسے اور نعرے اور بینر اور لوگوں کی دیواروں کو سیاہ کرنے کا نام نہیں ہے نعرے لکھ لکھ کر نہیں یہ ایک, ایک عمل ایک دھیما عمل اور باوقار عمل ہے بڑے وقار کے ساتھ خیبر کی سرزمین کی طرف بڑھتے جاؤ دائیں بائیں جھانکنا نہیں ہے اور یہ بھی ایک وقار جو شخص چلتے ہوئے کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے کبھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہے تو اس کا یہ عمل وقار کے منافی ایک چچھورا بنے اور جو شخص ایک وقار کے ساتھ سیدھا چلتا جائے اور اگر اسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت بھی ہو تو کھڑا ہو کر یہ کھڑا ہونا بھی ایک وقار ہے دیکھیں پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے تو کھڑا ہو کر دیکھیں یہ نہیں کہ قدم آگے بڑھ رہے اور نظر پیچھے کی طرف ہے یہ چیز وقار کے علی تم بڑے پر وقار انداز سے چلتے جاؤ دائیں بائیں جھانکنا نہیں ہے کہ تم یہودیوں کی بستی میں جا اترو اور جو ان کا خیبر کا سہن یا میدان ہے اس میں جا اترو جا پہنچو یہ آپ نے کچھ تربوی امور دیے اور جناب علی روانہ ہو اب دیکھیں یہ جو صدق تعلق رسول ہے در حقیقت کی کا نام چنانچہ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک سوال ان کے ذہن میں آتا ہے بڑا اہم سوال نبی علیہ السلام سے وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بلکہ پوچھنا ضروری ہے اب ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئیں سامنے بیٹھیں اور یہ سوال کریں نبیر اسلام کا حکم ذہن میں آ گیا کہ تم نے چلتے جانا دائیں بائیں بھی نہیں جانے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھے چنانچہ ان کا رخ خیبر کی طرف ہی اور اپنی رفتار سے چلتے جا رہے اور نبیر اسلام کے فرمان کی تفا کرتے ہوئے چلتے چلتے وہ سوال کی شور سے پکارا علام اوقات یا رسول اللہ یا رسود اللہ میں نے ان یہودیوں سے کس چیز پر اور کب تک لڑنا ہے کوئی لڑائی کی حد کوئی مقدار کب تک کتال کرتا رہا سوال بڑا اہم مگر ان تمام تقاضوں کے ساتھ کیا جو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت رکنا نہیں نہ ہی دائیں بائیں جھان چنانچہ چلتے چلتے یہ سوال کر ڈالا علامہ وہ کاترو یار رسول ڈالا کس چیز پہ کتا کرنا اور کب تک کدال کرنا تو رسول اللہ سم نے اسی طرح جواب دیا کہ قاتل حتی لا فتنا وہ یقون دین و کل کہ علی اس وقت تک لڑنا ہے جب تک شرک کا خاطمہ نہ ہو جائے اور یہ لوگ توحید قبول نہ کر ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو یا پھر یہ توحید کو بول کر توحید کا نشر ہمارا حق ہے اللہ تعالی کا آرڈر اس توحید کو قائم کرنا جو ہم قائم کر چکے مدینہ منورہ میں اب آس پاس کی بستیوں میں اس کو قائم کرنا ضروری ہے چنانچہ توحید کی اقامت تک لڑنا یا تو یہ قتل ہو جائیں یا پھر توحید قبول بول کر چنانچہ اسی طرح ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے اس طرح پورے ہوئے کہ نبی رسلام کے امر کی پوری پوری اتباع اور پیروی اور یہ صحابہ کے ایمان کا اعجاز تھا یہ فضیلت اور منقبت جناب علی کی قسمت میں تھی آج ورنہ سارے صحابہ متبع رسول ہیں اور وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں اس سے بڑھ کر صحابہ کی شان صاحب موجود ہے نبی رسدام کی ایک حدیث ہے دوبوزین ایمان و بکرے اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر راجے اور غالب ان سب سے پڑھ کر تو ہر صحابی کی ایک فضیلت ایک شان اور ایک منطبت خصوصیت موجود اور آج کے دن کی جو فضیلت اور شان ہے امیر و مومین علی و نالب حصے میں آئی اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں غلبہ اور فتح کی بنیادیں بیان فرما دے اللہ اور رسول کی محبت ایسی محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو اطاعت سے خالی نہ ہو بل ما مایو ادون لکان خیر اللہ یہ لوگ اگر صرف وہ کام کرتے رہیں جو میرا پیغمبر دیتا ہے نصیحت کرتا ہے تو یہ ہر قسم کی خیر بھی ہے اور فتح عظیم غلبہ نصرت کی تمہید بھی اور آج اسی روحانی تیاری کی پوری قوم کو ضرورت رجوع اللہ کی طبت النصر کی ایک عزم مسمم کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عزم اور نبی علیہ السلام کی بھرپور اتباع کا عزم اگر یہ عزم شامل حال ہو جائے جس طرح اس قوم نے کل روس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے آج ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں اور یہ پوری قوم جھوٹی اور مکار قوم ایک ایسے نظریے پر قائم قوم جو دنیا کا سب سے خبیص نظریہ ہندو مت سب سے کندا اور خبیس نظریہ ہندویزم اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہند کو سب سے افضل جہاد قرار دی وہ جہاد کب ہو اس کا تعین نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بدلاؤ آئے ہندوستان کے ساتھ ہر جنگ ہر جہاد جہاد عظیم کیونکہ مقصد ہندوازم کا خاتم ہے مقصد اس گندے نظام کو توڑنا ہے کیونکہ سب سے کلین اور ناپاک ایک ازم ہے ان کی ثقافت ان کا کلچر انتہائی گھٹیا کلچر ہے جس سے آج بغاوت کی ضرورت ہے یہ جو گھر گھر میں ان کے چینل چل رہے ہیں خیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سب کا گلا گھونٹا جائے اور جو اسلامی ثقافت ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ رض کے رسول کی محبت ہے اور سچی اطاعت ہے اسے دل و جان سے قبول کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فتح مسرت کے لیے حربی تیاری کا حکم نہیں دیا حکم ہے مگر وہ اپنی بساط اور طاقت کے وقت واحد الحمد سطح تم کو دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جو تم میں طاقت ہو اس تیاری کا موازنہ کوئی نہیں یہ شرط نہیں ہے کہ دشمن اگر ایٹویں طاقت ہے تو تمہیں بھی ایٹویں طاقت بننا پڑے گا یہ شرط نہیں ہے مستطاق جو کر سکو جو طاقت ہے وہ کر لو لیکن جو روحانی تیاری ہے اور جو معنوی تیاری ہے وہاں استطاعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ادو فصل میں کافا اسلام میں پورے کا پورے آ جاؤ یہ حکم اپنے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اپنی مزا تذہ اور لباس کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ غلبہ کی نویز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے وعدے کسی شے پر قائم وہ جب چاہے جس چیز سے چاہے اپنے بندوں کی مدد کر دے جو صرف کو بھی ثوا تو عہدے کا تایتوں اللہ تعالیٰ نے سبا ہواؤں کے ذریعے میری مدد نہیں کی جب دشمن دس ہزار کی تعداد کے ساتھ مدینے پر جلغار کرنے پر تلا ہوا تھا اور ہماری کمزوری کا عالم یہ تھا کہ اپنے شہر کو بچانے کے لیے اور اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے خندق کھو دیں اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے صبر کو آزمایا عظیمت کو آزمایا صحابہ کے جذبہ جہاد کو آزمایا ان کی زبان سے جنگ کے میدان میں گھروں میں نہیں ٹی وی اسکرینوں پر نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں یہ نعرہ ناراض نحد اللہ دینہ با محمد صلی اللہ علیہ جہاد ماں بدینہ آزاد کہ ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی جب تک زندہ جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہیں جہاد کرتے رہے تو یہ دس ہزار کا نشور جو پوری طرح محاصرہ کر چکا تھا اور یہاں انتہائی طلت وسائل کی طلت اور فاتح کا عالم یہ کہ ایک ایک اور دو دو پتھر پیٹوں پر بندھے ہوئے پھر اللہ تعالی نے جب آزما لیا بیس بائیس دن کا محاصرہ اور اللہ نے ان کے صبر کو سواد کو عظیمت کو سدھ کے تعلق کو آزما لیا تو اللہ کی مدد آ مدد کیا تھی ہوا مدد کیا تھی یہ ہوا اپنے دامن میں ذرے اور چھوٹے چھوٹے کینکر لے کر آئے جن میں بتا کوئی حکومت نہیں مگر اب یہ ذرے اللہ کے چھپاہی بن چکے تھے جس ہوا نے کفار کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا اور ان کے خیموں کو تہوبانہ کر دی ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئی ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تو وقت آنے پر یہ ریڑھ کے ذرے اور یہ ہوائیں اللہ کے فوجی بن جاتے نور اسلام کے مٹھی پر مسلمانوں کی تعداد تھی اور پوری دنیا کفر پر قائم تھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آزمائش کی ان کے صبر کو آزمایا تعلق باللہ کو آزمایا اور پھر اللہ رب العزت نے پانی کے قدرے کو اپنے فوجی کے طور پر اس قوم پر مسلط کر دیا اور یہ پوری قوم حرض ہو گئی تو وقت آنے پر اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں جس مخلوق کو چاہے اپنا فوجی بنا کر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دینے پر قادر ہے واحد الحمد تم حربی تیاری اپنی طاقت کے بقدر کر لو لیکن ان خلوق کے کا اسلام میں پورے کے پورے ایک جہم شرط ہے جس کی تحقیق آج ضروری ہے جس کو سمجھنا اور اپنانا آج ضروری ہے آج ہم کو ایک جنگ مسلط ہے اور ہم تیار ہیں اپنی بہادر فوج کے شانہ بھشان ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے تیاری تیاری ہر بیلی کرو لیکن دینی روحانی اور مانوی تیاری بھی توحید کے فہم کے ساتھ اللہ کے پیار بےغمبر کی, کی طبع کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے تعلق کے ساتھ ہی عمر ثابت الرسوخ کے ساتھ اللہ کے بندے بن جا پھر اللہ رزرت کی فتح کے بعد اور غربے کے وائدے اور حربے کے وعدے ضرور مکمل ہوں گے اور اللہ ہمیں فتح ادا فرمائے گا ہندوستان کے جو ہیں وہ بخیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستانی قوم انشاءاللہ شاء جس نے اس ملک کو لا الہ لہٰ کی احساس پر حاصل کیا اسی توحید کی اثاث پر انشاءاللہ شاء غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی بس توفیق ہو بے اللہ عدل تعالی اللہ, تعالی اللہ تعالیٰ ہم اسلائی احوال کی توفیق دے اور اندازہ و عزت ہمیں توحید خالص سے آراستہ کر دے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے ایسی محبت جو قدم قدم پر اللہ انداز کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو ایسی محبت جومر صالح پر قائم ہو محبت پر قائم ہو